تھے میرے والد صاحب تھے ان کا نام میاں خان تھا میرے دادا کا نام ملائت خان تھا میرے پردادا کا نام قاسم خان تھا اور میرے لکڑ دادا کا نام جو ہے وہ ہاشم خان تھا تو میں اپنے چار پردادوں کا نام جو ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ساتھی بھائی تو اس سے اوپر مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ شاید ہو سکتا کوئی جو ہے نا وہ ہندو یا یعنی کہ سکھ رہا ہوں تو آشرفائی آپ تشریف لائیں جناب مائک آپ کے لیے اور معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا انتظار کیا اور اب آپ نے بڑے تحمل سے جو ہے نا شاعری سنی تو عاشر بھائی آپ تشریف لیں مائیک آپ کے لیے جزاکر السلام علیکم و رحمت اللہ خیر بھائی روم تھا بہت وہ ہابیزم میں نے بھی سوچا کہ پتہ لگا رہی کہ وہ کیا چیز ہے احمد مجھے تو خود جو میرے معلومات ہے میرے گھر میں اس عالم کے بارے میں ہوئی جو اس کا نام خیر میں محمد بن عبد کا ہے مم... یعنی ابن بالکل او لیکن میں نے ان کی کتابیں کچھ پڑھی ہے آ... کچھ کتابیں ان کی پڑھی ہے جس ان کی مشہور کتاب تو آپ کو پتا ہے کہ... ایمان کے بارے میں ہے وہ ہے قواد العربا ہے طرح اصول المان فدار الاسلام فدار القرآن نہیں؟ سب کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے اسلام کے بارے میں تو میں مجھے تھوڑا سی وہ ہو، ہو بھی ہوئی کہ،, کہ ایسا یہ شخص جس کی کتابیں میں نے پڑھی یہ جس آپ نے لکھا ہونز آف ابلیس نا. تو ان کی کتابوں سے اگر آپ ہمیں کچھ ریفرنس دے دیں کہ شخص نے کیا لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو کہ ہم بھی اس پر تھوڑی روشنی ڈالے غلط ہے ایسی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یعنی ہم کسی عالم کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی اصطلاح ان کے الفاظ سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی تو غلط فہم ہوتی ہے یعنی ہم کہتے یہ بات غلط ہے جب مکے میں انہوں نے تبلیغ شروع کی مشرکین مکہ کو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی کی آپ ایک اللہ کے پرستش کرو لیکن مکی کے مشرقین نے کہا کہ شمل تھا تم نے تو ہمیں ڈیوائڈ کر دیا ہمیں ایک اللہ کی ہمیں بتو کی عبادت سے لے کر اللہ کی طرف لے جا رہے ہو یعنی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ شاید کسی بھائی کو خلط فہمی ہوئی ہو محمد بن عبد کے بارے میں کہ او ہونزف شیطان ہے ان کی کتابیں اگر آپ اکثر پڑے قرآن اور سننا قرآن اور سننا یعنی خود سے کچھ چیز کی بھی نہیں میں مائک اپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ ان کی جو کفریات ہے شرکیات ہیں وہ ہمیں تھوڑی بیان کریں ان ان کی کتابیں سے کہ ان پر ہم بھی تھوڑی روشنی ڈالیں مائک کے لیے چھوڑتا ہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھائی یہ عدیث مبارک ہے کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھے گا ٹھیک ہے نا یہ عدیث مبارک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو تھے نا کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا آپ سے درخواست کی کہ دعا کی جائے تو انہوں نے اہل شام کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے پھر اہل شام کے لیے دعا فرمائی اور پھر جو ہے اہل نجد نے ان, کے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے جو ہے شیطان کا جو ہے نا سینگ یعنی کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا جی مطلب میرا یہ ہے نا دربارے والا تھا ان کا تو وہاں سے جو ہے نا وہ فتنہ اٹھے گا تو یہ اس والے سے لکھا ہوا ہے ہونا پبلس ٹھیک ہے نا جہاں بھی گیدرنگ ہوتی تھی اپنا ٹاپ سرچ بتیجا نتیجے جہاں پہ بھی بیٹھتے تھے نہیں نہیں داتا دربار جیسا تو نہیں تھا دربار علی کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ میں یعنی کہ یعنی کہ دربار اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گنبد وغیرہ ہوتے ہیں اور اس قسم کے مطلب یہ کہنے کا کہ سابا اکرام بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو اس کو جو ہے نا میں دربار پہ آ رہا تھا کنٹینیو کنٹینیو واٹ کنٹینیو واٹ سیچ میں نے بھی آپ کو بتایا نا اچھا اوکے okay. تو اشار جی یہ بات ہے اس کے علاوہ یہ فتنہ جو ہے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو اٹھاسی میں جب سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک پودا جو ہے وہ لگایا عرب میں اور عرب کے بادشاہ اور یہ شہزادے وغیرہ سلطنتیں انہوں نے بنائی اور انہوں نے جو ہے بغاوت کی خلافت عثمانیہ سے تو ہم اس, اس, اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ کمرہ کھلا ہوا کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے جنہوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کی تو اشار بھائی امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا باقی ریفرنس وغیرہ اگر آپ کو چاہیے تو وہ انشاءاللہ شاء اور جب اے ہمارے اے علماء کرام آن لائن آئیں گے تو وہ آپ کو ضرور ریفرنس دیں گے میں آپ کو ایڈ کر لیتا ہوں اگر آپ آن لائن ہوں تو میں آپ کو انوائٹ کروں گا انشاءاللہ تو وہ آپ کو حوالے وغیرہ بالکل دیں گے جو بھی آپ کے سوال ہوئے ہیں لیکن جنرل کوشچنز ہے اگر پالیٹکس کے حوالے سے تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو سیاست تھی اس کے پیچھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے بغاوت کی تھی خلافت عثمانیہ کے خلاف اور اس کا جو اس کا پھل جو ہے وہ برطانیہ نے اسرائیل کی صورت میں دیا اور اسرائیل کا جو کینسر ہے وہ مڈل ایسٹ میں لگایا تاکہ پورا مڈل ایسٹ میں کبھی امن امان نہ ہو سکے تو یہ سب آج جو فلسطین میں ہو رہا یہ سب ان کا قصور ہے اگر خلاق سے بغاوت نہ کی جاتی تو فلسطین کا مسئلہ بھی نہ ہوتا اور اس کے علاوہ جرمنی اور ترکی جو کہ اس وقت بہت بڑے ملک تھے وہ پہلی جنگ عظیم میں ان کا اتعاد اور اتفاق ہوتا اور ان کی بغاوت نہ ہوتی تو پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا اور آج اسلام کا بول بالا ہوتا لیکن ان بدبختوں نے جب بغاوت کی تو مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کے راخ دیا اور مسلمانوں کو جو ہے نا تقسیم کر دیا رانگ ہسٹری ٹپ سیز بھائی ہمت کریں نہ ہاتھ کھڑا کریں آپ ورنہ چپ کر کے سنیں یس یس شور یو کین ٹیک دا مائک اف یو لائک I'm just asking Topseus to come to the mic if he wants to uh, you know, correct my history but uh, that's how I know it and that that is the truth because before the uh, Second World War in the First World War uh, if uh, Germany and uh, Turkey was united uh, and they they, uh, they would have built that uh, railway line which was destroyed by the Arabs and uh, the battle of uh, city of Medina which continued for a month and many uh, Turkish uh, soldiers got slaughtered to I will tell you top search of si wealth history? Aapko. Unity faith which is the uh, disciple of Rai Welcome to the room, Asalaamu Alaikum So Ashir Bhai, you are not playing السلام علیکم و رحمت اللہ شکریہ خیری بھائی آپ کی حدیث رسول اللہ صلی ایکسپلینشن فرمایا نجد سے اور وہ فتنہ محمد بن عبد الوہاد ہے کو پتا ہوگا نجد خیری بھائی کیما میں بنفرحم اللہ وہ بھی نجد میں تھے سوری وہ بھی نجد میں تھے امام بخاری نے بھی اپنی زندگی کچھ نجب میں گزاری ہے تو یہ علما پر سب اس فتنے میں آپ نے ان کو بھی شامل کیا نا اگر ایک جگہ میں بر رسول اللہ وسلم کا مطلب کیا تھا خیری بائنا کہ اس واقعی سے شر نکلے گا آپ کو پتا ہے کہ خوارج خوارج یہ نجب میں پیدا ہوئے خدریا ایک گروہ تھا جو تقدیر سے انکار کرتے تھے کہتے کی تقدیر اس میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ تقدیر کو ہم نہیں مانتے جبریہ بھی ان میں تھے وہ بھی نجد میں پیدا ہوئے شیعہ یہ بھی نجد میں پیدا ہوئے تو یہ فتنہ تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور دوسری بات خیری بھائی کہ نجد دو ہے دو نجد ہے ایک سعودیہ میں ہے ایک عراق میں ہے نجد جو ہے ایک عراق میں ہے, ایک سعودیہ میں ہے محمد بن عبد الوہد سعودیا میں پیدا ہو عراق میں نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے عراق والی نجد کی بات کی ہے عراق والی نجد کی وہ دوسرا اگر کوئی آدمی کہنا کہ فلان جو ملک ہے اس میں کافر رہتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کافر ہے ادھر مسلمان ہی نہیں ادھر مسلمان بھی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نجد نجد برا ہے شخص کا نام تو نہیں لیا ادھر سے فتنے نکلیں گے فتنہ کیا جو مسلمان کو دین سے دور لے جائیں گے کیا خوارج شیعہ قدریہ سب نکلے نے مسلمانوں کو جو اسی اسلام تی دور لے کے گئے اور دوسری بات خری بائی ہم اشخاص کو نہیں دیکھتے ہم ان کی بات کو دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا دوسرے اپنی خلافت عثمانیہ کی بات کی محمد بن عبد تقریباً الیون میں تقریباً یہ ان کی تاریخی پیدائش یعنی پیدا ہوئی ان کی پیدائش سے برٹش کا کوئی تعلق نہیں کہ برٹش نے فلسطین لے لیا اور یہ کیا ہوگا اٹھارہ سو اٹھاسی میں ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں محمد بن عبد الوہب یہ ایک ریفارمر تھے ان کی کتاب میں نے آپ سے کہنا خیری بھائی کہ ہم جب کسی آ, کس, آ, شخص پر اعتراض کرتے تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. اس طرح تو بہت سے علماء ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بعض علماء, بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے غزب باللہ امام اب مفا کو اتنی بڑی گالیاں دی ہے ان کی طرف اف, اف, افراد کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا لیکن ان کی کتاب میں ایسی کچھ چیز ہی نہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فلان آدمی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آدمی نے یہ بات کی ہے اس کی کتاب میں یہ بات موجود ہے تو میں نے اب سے خیر بھائی یہ پوچھا تھا کہ محمد بن عبدال میں نے پڑھی ہے ان کی جو باتیں بھی ہیں وہ ہر بات پر قرآن اور سنت خیری بھائی یہ اختلاف یا محمد بن عبد کے بارے میں لوگوں کو غلط فہم یا کدھر سے شروع ہوئی آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد گیارہ سو سال گزرے تو مسلمانوں میں کچھ ایسے امال شروع ہوئی جو اسلام سے تناقض رکھتی تھی جو اعمال اور شرک کے شکر میں تھی محمد بن عبد نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی کتابیں لکھی کتابیں لکھی پہلے وہ بگڑی بہت سے علاقوں میں مناظر کی لوگوں کو کہا کہ اے مسلمانوں ہمارا منحج ہمارا جن تو ہمیں کہتے کی کہ یہ اور آپ لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں اور کہا وہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب کوئی حق بات کہتا ہے تو اس کے خلاف لوگ بھی یعنی اس کے جو مد مقابل لوگ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں. ایسے لوگ تھے جو خود کو عالم کہتے تھے اور مسلمانوں کو وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف سے نہیں روکتے تھے جب محمد بن عبد الوہب آیا اور انہوں نے لوگوں کو یعنی آگاہ کیا کہ یہ کام جو آپ کرے غلط ہے تو ان علماء کو بوز اور کھنا پیدا ہونے کہا کہ یہ شخص کیسے اب اگر ہم اس کی تائید کرے محمد بن عبد کی تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے پہلے میں کیوں نہیں رکا جب اب روک رہے ہوں تو یہ لوگ محمد بن عبد الحاب کے خلاف ہوئے. اس کی مثال میں ایسے نہیں خیری بھائی نا. کہ میری دکان ہے بہت اچھی طریقے سے میرے یعنی کسٹمر آ رہے ہیں اور پیسے بھی بنا رہا ہوں آپ آتے ہیں میرے شاپ کے نزدیک اپنی شاپ کھول لیتے ہیں آپ کے سودا بھی چیپ ہے اچھی ہے اچھی فرائیز ہیں تو اف کورس آپ ان سے جہر سنگے کہ یہ کیسے میرا کاروبار اتنا اچھا تھا پیسے بنا رہا تھا یہ آدمی آیا میری دکان خراب کی یہ جو لوگ محمد بن عبد کے وقت میں تھے لوگوں سے پیسے لینا کہ تمہیں یہ بیماری ہے میں تمہارے لیے تاویز بناتا ہوں تمہیں یہ ہو گئے ختم کرو یہ, یہ یہ اس چیزوں پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے محمد بن عبد اللہ جائے تو نے کہا کہ لوگوں قرآن و سنت کو فالو کرو یہ لوگ جو تمہیں چیزیں سکھا رہے یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ ملہ جو خود کو ملہ کہتے تھے انہوں نے ان کی خلافی تحریک شروع کی یہ کستاخ رسول ہے اور کبھی یہ کہا وہ کہا میں آپ کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خاری بھائی آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں انگلش میں بھی ہے کتاب و توحید ان کی پرنٹ ہو چکی ہے اصول و سلاثا ایک اور کتاب ہے کشف شبہاد سب کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں اگر ان میں کفر شرک اسلام کی خلاف باتیں ہوئی تو ہم بھی آ کر آپ سے انہیں ادھر بیٹھ کر باتیں کریں گے کیونکہ اسلام جو ہے یہ کسی کی راج نہیں ہے جو کوئی بھی قرآن و سنت کی خلاف بات کرے ہم ان کو نہیں مانتے رسول اللہ اسلم کی صحابی ابو بکر ہوں امار دلان ان کا بیٹا ابن عمر عمر امار حج تمتو کو کہتا ہے حج تمتو نہیں ہے امار بدلان ہوں ابن عمر, عمر, عمر, عمر کہتا کہ ان سے کیا عمر آپ کا والد محترم تو ایسا کہتا ہے تو اپنے عمر کہتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں آپ مجھے اپنے باپ کی یعنی ان صحابہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی احترام کی ہم اللہ اور اس کی رسول کی بات بغیر یعنی کوشچن کی یہ بات کیوں ہے مانتے ہیں لیکن ان کے علاوہ سب جو لوگ ہیں ان کی بات کو ہم دیکھیں گے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ہم لیں گے اگر نہ ہو تو ہم ان کی ریسپیکٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ان کی یہ بات غلط ہے تو اس وجہ سے آپ محمد بن کی کتابیں پڑھ لیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور آپ خیری بھائی یہ بھی صحیح نہیں ہے نا میں خود ہمیں کسی کی پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں جانا چاہیے ہم اگر یہ کہے کہ ہمارا عالم یہ بات جانتا ہے تو ہم کس چیز کے لیے میں کسی چیز پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہے میں مثال دیتا ہوں اگر ہم کہے کہ محمد بن عبد برے ہیں تو ان کے بارے ہمیں م... م... م... معلومات ہونی چاہیے اگر ہم یہ کہے کہ نہیں میرے عالم کے پاس ہے تو یہ سی نہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ لا تقفو ما ایسی بات نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کیونکہ تمہارے آنکھیں تمہاری زبان یہ سب مشل ہے قیامت کے روز اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ خاری بھائی عاشر تم نے فلان مسلمان کی پیچھے باتیں کی تمہارے دلائل کیا تھے اگر ہم یہ کہے کہ میرے ملا کو پتا تھا تو یہ تو دلیل ہو ہی سکتی رسلام ہے کہ ایک مسلمان ایک شخص کی دروغ یعنی دروغو ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ سنے سنائے باتیں کو دوسری کی طرف لے جائے کہ فلان آدمی نے یہ کہا اب تحقیق تو کر لو کہ یہ بات صحیح بھائی ہے نہیں قرآن میں اللہ فرماتے نا کی فہر فاصی میں اگر کوئی فاسق شخص تمہارے لیے کوئی خبر لائے تو آپ اس کی تحقیق کر لے کے بات سے اس کے بعد آپ دوسروں کو پہنچے تو اس وجہ سے خاری بھائی آپ اگر کہتے کہ یہ محمد بن عبد الواد کی غیر صحیح تھا تو ہمیں ریفرنس دے دیں ان کی کتابوں سے کیونکہ ہم دین تو صرف مول وہ کہنے ہے نا ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے میں ایک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں جو بات میں نے نا اس پر ریفرنس بھی میں دے سکتا ہوں کہ نجد دو ہے آپ سرچ کر لیں ایک سعودیہ میں ایک عراق میں اور اس کے بارے میں جو مشعور سلف علماء میں سے ہیں ان کی شرح صحیح بخاری پر بھی ہے آپ ان لے جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نجد وہ نہیں ہے وہ ہے دوسرا اس کے بعد انہوں نے دلائل بھی پیش کی ہے تو میں ایک آپ کے لیے چھوٹا السلام علیکم عشر بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق دو نجد ہیں تو انہوں نے تو اپنی حدیث میں دو نجد کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے تو صرف ایک نجد کا کہا ہے جس نجد میں وہ کا ذکر اور جس مسجد سے وہ لوگ آئے تھے وہ عراق والے نجد سے لوگ نہیں آئے تھے جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی ایشر بھائی عراق والے نجد سے جو بھی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نجد موجود ہے اس سے تو وہ لوگ آئے نہیں تھے دعا کی درخواست کرنے کے لیے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا ایشر بھائی ویلکم ٹو دوم خادم رسور بھائی السلام علیکم گریٹ جاب گندارا فالورنگ بوائی حکیم صاحب ساروں کو خوش آمدید دو علیکم تو یہ بات ہے نہیں اشر بھائی یہ بات تو آپ کے پاس دلیل کون سی ہے آپ کے پاس دلیل کون سی ہے آ جائیں ساتھی بھائی آپ نے سیکھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر بھائی آپ نے ابھی کئی کتابوں کے نام لیے تھے محمد ابن اباداب اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے کشف شبھات کیا وہ کتاب آپ کے پاس ابھی ہے اگر ہے تو بتا دیں اچھا نہیں ہے تو ایک بار اور بتائیے کہ کیا قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو شخص کسی ایج نبی کی نوبوت کا انکار کرتا ہے وہ سارے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے تو کشم شاج اس پیج میں عبد الرحاد نے عالم اللہ سلام کی نغبور کا انکار یہ کہلام تلے نبی تھے تو یہاں وہ کافر ہو گیا نقبور کا انکار کر دیا تشمیر بھائی آپ کو پتا کیا ہے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی وجہ سے میں ساتھی بھائی کہتا ہوں نا کی بعض دفعہ لوگوں کو وہ ہوتا ہے بات سی سمجھ میں نہیں تو اس وجہ سے وہ ایک فتو بناتے ہیں ساتھی بھائی آپ کو پتا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول اور نبی میں فرق ہے یا نہیں ہے ساتھی بھائی آدم علیہ السلام رسول تھے یا نبی تھے بالکل فرق ہے تو کیا آدم علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے نبی دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ کی نبیت دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ کی نبیت رسول کس کو کہتے ہیں نا رسول کس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص جو کوئی شخص ایک رسول انہوں نے جو بات کی ہے نا آپ کے ایکسپلینیشن کے لیے کشپش بہات کی ایک دفعہ میں اگر مجھے پانچ منٹ دے دے آن لائن بک ہے ان کی پہلے صفحہ سے وہ ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا میرے پاس بک کی شکل بھی نہیں لیکن آن لائن یہ کتاب موجود ہے میں یہ بات کر کے وہ سفا آپ کے لیے پیش کروں گا میرے بھائی وہ کہتے ہیں کہ پہلے رسول جوتے نو حالت سرمتی تھی کیوں کیونکہ جب نبی بات کرتا ہے دعوت کرتا ہے شریعت لاتا ہے شریعت لاتا ہے انہی دین شریعت اپنے اوپر سے کتاب لاتا ہے صحیفہ لاتا ہے تو یہ رسول کا درجہ ان کو ملتا ہے میں رسول پہلے نوح علیہ السلام تھے کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے وقت میں دعوت نہیں تھی کوئی کافر نہیں تھا نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام کے وقت میں کفار نہیں تھے شرک شرک جب شروع ہوا شرق جب شروع ہوئی تو یہ آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے وقت ہوئی تو یہ ہم جب, جب کہ من ہے رسول یہ نو علیہ سلام ہی پہلے رسول تھے یہ بات ان ہے من نے حیث رسول نو علیہ سلام پہلے تھے کہ انہوں نے دعوت انہوں نے شریعت انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی آدم علیہ السلام نے دعوت نہیں دی من نے حیث رسول وہ نبی تھے کتاب دے, دے ہمیں آمد. ساتھی بھائی میں ان کی کتاب عربی میں لگا کے دیتا ہوں ایک منٹ ان کی کتاب ویبکیم کھول لے ساتھی بھائی چاچی بھائی آپ کے پاس کتاب موجود ہے چاچی بھائی ان کی کتاب عربی میں ہے انگلش میں نہیں ہے اگر انگلش بھی ہو تو ہم مانتے ویبکیم کھول لے آپ اور ہمیں وہ کتاب دکھا دے کدھر انہوں نے نہیں آپ کی بات کا میں نہیں مانتا ساتی بھائی جب دلائل ہوں گے تو پوری دلائل ویب کمپ کھول لے کتاب دے دے یا ویب سائٹ میں ایک دفعہ میرے پاس ہے دو منٹ میں وہ سرچ کر کے خالم رسول کی بات آ کر وہی بات آپ کو میں کہوں گا میں خالم رسول کے لیے ان کی کتاب ان کی کتاب, کتاب تناخت کی شکار نہیں ہوتی ساتھی بھائی وہ کتاب توحید میں کہتے ہیں ساتھی بھائی کہ جو کوئی اللہ اور اس کی رسول اور ملائکہ اور تمام انبیاء کو نہ مانے مسلمان ہو نہیں سکتا تو دوسری کتاب ہے کہ سے وہ کہیں گے نبی نہیں ہے اور یہ ساتھی بھائی کفر و شرک کا عقیدہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا کہے کہ وہ رسول نہیں نبی تھے اس میں نبی نہ ماننے کی کیا بات ہے یہ تو عقائد کا مسئلہ نہیں ہے اس پر شاید اس عالم کی تحقیق یہ ہو کہ وہ منہی سے رسول تھے نبی بھی نہیں تھے یہ تو کفر نہیں ہوا وہ تو ان کو اللہ کا پروفٹ مانتے ہیں نا یہ فرق ادھر ہے کہ وہ کہتے کہ نبی تھے یا رسول نہیں تھے اس میں عقیدے کیا مسئلہ ہے سچی بھائی اگر آپ عقیدے کی کتابیں تھوڑی پڑھ لیں نا? اگر مثال میں کہ دونوں کی ایک عالم نے سرچ کی ہو ان کو کی سرچ کے مطابق یہ پتا ہو کہ آدم علیہ السلام نبیتے رسول نہیں تھے تو اس میں عقیدے کا کون سا مسئلہ ہے نا? دونوں اللہ کی طرف سے لیکن دونوں کی جو ریسپونسبلٹی ہے وہ جدا ہے وہ ریسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر بھی تھوڑے تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی ریسپانسبلٹی میں نے ایسے میں بھی کی تھی نہ رسول کی میں ایک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں آپ کی بات کا یقین نہیں ساتھی بھائی کیونکہ اپنی آپ کتاب پیش کی جب کسی کے بارے میں بات کی ہوں. میں نے پہلے بھی اصول رکھ لے کی کتاب خم پر دکھا کر بایو کو دے دو پہلی صفحات کے لیے کتاب میں آپ کے لیے پیس بھی کروں گا اس سفا سے جو آپ نے بات کی السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مجھے تو پتا نہیں آپ کس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہو اور کون سا کا پنگا پڑا ہوا ہے آواز نہیں آ رہی ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے یار آواز تو چاہیے کل تو ٹھیک تھا یہ ایک اچھا ذرا اوپر کاٹ دیتا ہوں اب شاید ٹھیک ہو جو ہاں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیونکہ پتہ نہیں اب کوئی یا دوست نیچے لکھ دیں جو آپ کو جاننے والا ہے اگر کچھ در پال کے اوپر مسئلہ بڑا ہوا ہے اور کم سے کم بندہ جس کے ساتھ بات کرتا ہے یا سنتا ہے اسے سامنے والے کا پتا تو ہونا چاہیے آپ حنفی ہیں مجھے یہ بتائیے گا یا آپ سلفی ہیں مسلم ہیں یہاں پر میں آپ کو پکڑ سکتا ہوں آپ کی ساری باتوں کو میں یہاں پر ہی رد کر دوں گا جتنی بھی آپ نے کرے ٹرائیٹ کیا یہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہتا ہے میں صرف مسلم ہوں مجھے یہ بتائیے آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں دوسرے جو مذہبی آپ کام کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں کیا آپ مزاروں پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے آپ شرک کس کو سمجھتے ہیں یہ دو چار سوال ہے آپ پکڑے جاؤ گے جناب کہ آپ کون ہو یہ کون سا مشکل کام ہے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اور نبی میں یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیسی آپ بچوں والی بات کر رہے ہو سارے نبی رسول نہیں ہوتے سارے رسول نبی نہیں ہوتے رسولوں کو اللہ تعالی نے خاص ایک درجہ دیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی شرک کر سکتا ہے مجھے یہ بتائیے گا نیچے لکھ دے کیا نبی شرک کر سکتا ہے چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کا کہا کہ حضرت آدم کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ وہ نبی بھی نہیں تھے ایک انسان تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہے مگر ہم کہتے تھے وہ اللہ کے نبی تھے کیا نبی جس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے رسول تو ایک شریعت لانے والا ایک تو بہت آگے چلا ان کو ایک کام سونپا جاتا ہے نا کام سونپا ہے نبیوں کو بھی ایک ہدایت کا کام سونپا جاتا ہے مگر جو کام رسولوں کے پاس ہوتا ہے وہ تو اس کی تو عظمت ہی بہت اونچی ہے نا حضرت آزم کے اوپر شرک کا الزام لگایا وہابیوں نے تو کیا کوئی نبی شرک کر سکتا ہے کیا یہ نبیوں کی شان میں گستا ہی نہیں ہے تو دارا صاحب میں ذرا یہ جو بھی جو باتیں سنی ہے ذرا میں ان کو نجد کا یار مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا تھا مجھے یہ بتائے کڑی رٹ صاحب نجد کا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا تھا یہی بات کر رہے تھے دو نجد ہیں ایک عراق میں ہے اور ایک سعودی عرب میں ہے مجھے ذرا نیچے آپ نے کیا تھا آشر صاحب جو نجد کی آپ نے ابھی میں کچھ دیر میں نے سنا ہے مجھے ساری بات کا نہیں پتا نہیں آپ بتائے آپ, آپ دو نجد کا آپ نے کہا تھا صرف میں مائک آپ کو دے دیتا ہوں مائیک آپ کو دے دیتا ہوں آپ بتائیں دو نجد کا آپ نے کہا تھا ایک عراق میں ہیں اور ایک سعودی عرب میں ہیں جی تو آپ وہاں بھی ہو آ جاؤ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس سیدھی سی بات ہے مجھے بتائیں اراغ میں کدھر نجد تھا اور اس کا حدود اربا کیا ہے کسی ایک گلی کا نام نجد ہوگا اسے آپ پکڑ کر لے آئے ہو کتنا بڑا وہ شہر ہے مجھے بتائیے گا آگے نجد کے اوپر پہلے بات مکمل گارے آ جائیں سلام علیکم و رحمت اللہ تحایت کی کدھر کی اور, اور دوسرے پہلے میں آؤں گا ساتھی بھائی کی یہ کشف ف شبہات میرے پاس میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے یہ دیکھ لیں پہلے سفر اس پر کیا کہتے نے غلط ریفرنس دیا کشوش من کتاب شیخ الاسلام, الشیخ الاسلام محمد بن عبد رحم اللہ پہلے سفر پر کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جولك تيكي رسول الله سلام أنبيه جوته وأنتي جنوي وريه يتعوك فرماتكي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تقل جبن سكهاجهي جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ رزق میں کون دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے تو اس میں آدم علیہ السلام کی بحث میری پیاری بھائی ساتھی یہ غلط ریفرنس ساتھی جو ہے ان کو مائک پڑھا کر توبہ کرنے چاہیے اور ان کی بات غلط یعنی وہ جو اس کے بعد کہتے نا کہ فائدہ تھا فإذا تحقت أنهم مقرون بهذا ولن يدخل في التوحيد الذي دعاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جهده هو التوحيد الإعباد الذي يسمع للمشركون في زمان الإتقاد يعني, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا جي مشركين ده وبألاكمان تده یہ بات پتہ ساتھی یہ تو تقریب کے بارے میں کش خوش بہاد یہ جن لوگوں کو شبہ ہے کہ رسول اللہ وسلم کی زندگی میں مشرقین اللہ کو نہیں مانتے تھے تو شیخ محمد بن عبد ان کے شعبے کو اذا کرا کہ نہیں مکے کے مشرقین اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کی عبادت میں لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے بالکل میں نے آپ کی بات کی ریفیوٹیشن کی آپ کو میں نے کہا اگر انہوں نے یہ بات کی تو اس وجہ سے کی ہے کیونکہ میں نے کتاب نہیں پڑھی تو اب جو میں نے کتاب پڑھی تو ادھر یہ باتیں نہیں دونوں دفعہ سے میں نے آپ کی بات کو ریفیوج کیا ایک تو آپ نے کتاب نہیں دی آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے آپ نے کدھر سے یہ بات بنا لی خود سے اور دوسرا دوسرا آ, یہ بات ادھر موجود نہیں تو یہ ریفیوج دوسرا خالم رسول آپ نے کہا کہ آپ کیا ہے میں مسلمان ہوں میں سلف و صالح کے مناج پر ہوں امام ابو فراہم اللہ فرماتے ہیں کہ علیکم کن بے سننا اور آپ سنت پر جائے اور سلف کے لار پر سلف کس کو کہتے ہیں صحابہ پر اگر کوئی کہے کہ میں صحابہ کی راہ پر نہیں ہوں تو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کیسے آپ ایک انسان کو مسلمان مان سکتے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے لیکن ان کی فہم صحابہ کی طرح نہ ہو تو سب مسلمان جب کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے سلف کی مانی دیکھ لے ساتھی بھائی سلف پیشوا کو کہتے ہیں رہبر کو کہتے ہیں مسلم میں حدیث فاطمہ کے لیے کہ میں آپ کے لیے پیشوا ہوں ہمارے لیے بہترین پیشوا کون ہے صحابہ ہیں تو ہم سب سلف کے راہ پر ہیں فیمل فیمل امن تم بھی فقر احتم اللہ کہتے اگر آپ کا ایمان صحابہ کی طرف طرح ہو تو آپ آپ کا ہی مانسی ہے خار خارب میں رسول کی باتوں کا جواب دے دوں. نے دو باتیں کوٹ کی دوسرا انہوں نے کیا کہ درباروں پر جانا اور ان سے ماننا دربار پر جانا رسول سلم کے وقت میں نہیں تھا خبر و خبرستان میں جانا صحیح کام ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ خبرستان میں جائے کیوں جائے کہ آپ کو عبرت حاصل ہوگی کہ مجھے بھی ایک روز مرنا ہے یہ شخص جو کل زندہ تھا آج مردہ ہے میں بھی مروں گا عبرت کے لیے ان کے لیے مغفرت کرنا ان کے لیے دعا مانگنا ان کے لیے دعا مانگنا اس لیے نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور ان سے کو میں خادم رسول امام بنفر احمد اللہ کی طرف سے ایک ریفرنس دوں گا وہ فرماتے ہیں لا يجوز ان شخص الله تعالى كي هو ناس دعا من الله كي صفاتي الله تعالى اي باسمي وصفاتي الله سي دعا من يا الله وصفاته يعني هم كده يا رحمان يا رحيم ما يدوا قبولك یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے تو ہم جب قرآن و سنت کی آپ کو پتا ہے خادم رسول بھائی کہ ہم جو سور فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ عبادت کرتے وہ آپ سے کون تھے ادھر تو کسی دوسری شخص کا ذکر نہیں ہے قرآن میں اللہ فرما دی کہ و عبادی قریب اوکے بھائی میں خادم رسول کیے امید کے کی ان کے سوالوں کا میں نے جواب دے دی خیر بھائی منٹ میں علی بھائی کا جواب دے دو میں چھوڑتا ہوں اللہ فرمائے الموت تمام انسان موت کا مدہ چکیں گے تو رسول اللہ سلم بھی انسان تھے ان پر بھی لیکن جب قرآن میں آتا ہے کہ شہدہ انبیاء زندہ ہے وہ بردخ کی زندگی ہے اس کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے کیوں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ دنیا کی زندگی کی طرح ہے تو خبر میں تو نہ آکسیجن ہے خبر میں نہ روچی ہے تو یہ کیسے تو یہ بردخ کی زندگی میں وہ زندہ ہے دنیا میں نہیں کیوں کہ اگر زندہ ہوتے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے درمیان اختلافات کیوں وہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خبر پر نہ آئے کندار صرف شوہدہ انبیاء اور صالحین ان کی روحی بردخ میں ہے مائیک اوج کے لیے خادم رسول کے السلام علیکم دیکھے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا روم ٹیکس لکھتا رہے اور آپ اس کے جواب دیتے رہیں ہم ایک ایک گھنٹہ آپ کی بات سنتے رہے میرے کس بات کا آپ نے جواب دیا ابھی تک تو میں نے صرف یہی پتا کیا ہے کہ آپ وہاں بھی ہو آپ نے ابری زبان سے بھی کہہ دیا میں سلفی ہوں ٹھیک ہے ابھی تک تو یہی پتا چلا آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہو اسی کے ساتھ کریں آپ ٹیکسوں کو چھوڑے ایک ایک گھنٹہ ہم آپ کا لیکچر نہیں سن سکتے ہمارے پاس اپنے فکی عالم بہت ہے سننے کے لیے میں نے کہا تھا مجھے نجد بتاؤ دو کدھر ہیں ایک نجد کا تو ہمیں پتا ہے دوسرا نجد ہمیں بتاؤ اس کا حدود اربا کیا ہے کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو آئیں مختصر بات کریں اگر آپ بتانا چاہو ایک لائن میں آپ بتا دو گے راگ والے نجد کے بارے میں ابھی تو بات آپ شروع ہوئی ہے اگر آپ بیٹھے رہو گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ زبان کو بہتری پاؤ گے اور یہ جو آپ سلفی کا مطلب بتا رہے ہیں ایک لفظ کا مطلب آپ بتا رہے ہیں ایک لفظ کا مطلب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اگر الفاظ کے اوپر جائیں گے مجھے بتائے حنیف, حنیف کا کیا مطلب ہے حنیف کس کو کہتے ہیں اگر الفاظوں کے اوپر آپ جائیں گے ارے بھائی پہلے آپ نے لکھا مسلم آپ غیر مقلد ہو پکے پکے غیر مقلد ہو آپ مجھے نجد کا بتائیں کہ نجد کی در ہے دوسرا آ جائیں ہاتھ کھڑا کریں بھائی میں تو ایک, ایک دو منٹ صرف لے رہا ہوں آپ نیچے سوالوں کے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے آپ کے ساتھ میں اس طرف تو ابھی آ ہی نہیں رہا جس طرف میں آنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ شاء تعالی آپ کا کام اس سے پہلے ہی ہو جائے گا آپ کے صرف دماغ کو ٹٹول رہا ہوں رحمتیں بیچتے ہو آپ امام اعظم پر ساتھ میں جب نام لیتے ہو اور اس وقت رحمتیں بیچتے ہو جاؤ اپنے لوگوں کو نہیں روکتے جو فکہ حنفی کو ماننے والوں کو غیر مسلم کے نام پر روم کھولا ہوا ہے آپ کے کرتے دستوں نے پال کے اوپر ان کو شرم نہیں آتی کیا روم کا نام رکھا ہوا ہے آپ کو عربی آتی ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے روم کا نام دیکھیں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے فکہ حنفی ورسز اسلام اس کا کیا مطلب ہے اسلام کے ساتھ مقابلہ پکے ہنفی پر آپ کس مو سے رحمتیں بیچتے ہو مجھے یہ بتاؤ آپ کا تلق کیا ہے ایک غیر مسلم فکی... ایک غیر مسلم کے اوپر رحمتیں آپ بیچتے ہو پہلے اپنے لوگوں کو جا کر پھر رہنتے بھیجیں اس سے پہلے آپ رہنتے نہ بھیجیں ان کے اوپر یہ منافقت آپ لوگ چھوڑ دو مجھے نجد کے متعلق بتاؤ آؤ ایک تو سعودی عرب میں ہے اس کو آپ چھوڑیں اراغ میں کیدر ہے اور اس کا حدود اربا کتنا ہے اور کتنا اس کا علاقہ ہے نجد کتنا بڑا شہر ہے کتنا بڑا علاقہ ہے اس کے متعلق آپ بتاؤ کرینا جٹ صاحب جب بھی کوئی کہے گا دو نجد ہیں وہ عبد الوہب کے اوپر محمد بن عبد کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اس کو وہ سیفٹی دے گا اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی بات ہے حالانکہ عبد الوہاب نجدی جو یہ پہلے باتیں میں تو اس وقت نہیں تھا یہ بالکل سب کچھ ادھر ہی جاتا ہے سین کی باتیں دوسری ساری باتیں وال ساری کی ساری ادھر جاتی ہے آ جائیں مجھے بتائیں دوسرا نجد کدھر ہے باقی باتیں بعد میں ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہابی کیا ہیں اور سلفی کیا ہیں اور ان کا مکرو چہرہ ابھی آپ کا میں نکال کے دکھاتا ہوں آ جائیں السلام علیکم و اللہ میں رسول بھائی معذرت کی صدقے میں جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ پوائنٹ اوکے آپ اس بات میں جا رہے لوگوں کی نجد کتنا ہے اور اس کا اوکے مان لیتی ہیں نا میں نے پہلے روم میں آ کر یہ بھی کہا کہ مان لیتی ہے ایک منٹ کے لیے کہ نجد عراق میں نہیں فلانی جگہ میں ہے یہ سبوت کرے یہ سبوت کرے کہ محمد بن امجول واپ کی کتابوں میں غلط ہے نجد ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں کہا یہ سب کرے کہ رسول اللہ محمد بن عبدال کتابوں میں کفر شرکیات ہیں. وہ شخص ہے. ابن حجر جی یہ حدیث جو آپ کہتے ہیں نجد. نجد کے بارے میں ان کی شرح دیکھ لے. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ کے وہ کہتے نا یہ کہ جواب وہ ہو اسی حدیث کی شرح میں محمد بن ابن حضر نے لکھا ہے آپ کو اگر یہ کہتے کہ نجد میں یہ فتنہ ہوا تو مہما میں بنیفا رحم اللہ کدھرتے اس کے بارے میں آپ کو سفیانی سوری وہ بھی تو نجد میں تھے انہوں نے بھی زندگی نجد میں گزاری ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں باتیں اسی پر ہو آپ کی روم آپ کا روم نجد کے بارے میں نہیں ہے آپ کا روم محمد بن عبد الحاب کے بارے میں اور لوگوں کو اس طرف نہ لے جائے آپ کہ محمد بن عبد الحاب کی کتابوں میں یہ خرافات ہیں اور آپ نے اس روم کی طرف اشارہ کیا کہ فقہ وسیز آپ اپنا روم تو دیکھ لیں جو دوسرا روم بنائے ہیں کہ غیر مخلد نائنٹین انگریزوں کے غلام آپ ایک مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور جب کوئی آپ کے خلاف روم بنائے تو آپ کہتے ہیں کہ فقہ وسیز اسلام وہ کہتے کہ آپ نے گریوان میں پہلے دیکھ لیں آپ ایک مسلمان کو کفاروں کا ایجنٹ کہتے ہیں اور پھر آ کر اگر آپ کو کوئی جواب دے دے تو آپ کہتے کہ نہیں آپ تو فقہ کو کرے نا نہیں کرے نہ خادول پوائنٹ آ جائے سمپل اینڈ ایزی میں آپ کے لیے بہت آسان کرتا ہوں محمد بن عبد الوہب کی کتابوں سے ہمیں شرکیات اور خفریات نکال کر دے آپ کہتے کہ اور نہ بلیس تو وہی بلیس ان کا ہونا ہمیں دکھا ہے کتابوں سے زیادہ دور نہ جائے کے نزد کدھر ہے اور ان کی و... و علاقہ کدھر کتنی کوچے ہے اور کتنے بازارے ہیں اور اسکرین بکتی ہے, یعنی. ایسے ہے. مائک چھوڑ ہوں. کتابوں سے ہمیں اور ریفرنس دے دیتی ہوں ان کی کتابوں میں یہ, یہ خرافات اور شرک ہیں. مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم دیکھیں یہ جی, روم سب سے پہلے آپ کے لوگوں نے کھولا تھا پہلے آپ اپنی سلاح لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا پتا کر لے جا کر آپ کے لوگوں نے روم کب کھولا تھا اور اس کے جواب میں ہنفیوں نے دیوبندیوں نے روم کھولا پھر بریلویوں نے کھولا جواب تو دینا پڑے گا آپ لوگوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان شاء اللہ تعالی دے رہے ہیں اور میں تو حیران ہوں کل سے ایس ایچ او صاحب میدان میں آئے ہوئے ہیں میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں تو بڑا خوش ہوا میں تو سو کے بھی اٹھ پڑا تو یہ روم کھلا ہوا ہے اے اور دوسری بات آپ نے شرک کی طرف ہمیں کیوں آپ الجا رہے ہو شرک کی طرف یہ روم کے مطابق ہی بات ہو رہی ہے دا ٹروت اباؤٹ وہابی ازم شرک کے اوپر تو بحث ہو نہیں رہی کہ وہابی ازم کیا ہے آپ اس کے اوپر بات کرو آپ اس کا دفاع کرو یا بتاؤ کیا ہے یا ہم بتاتے ہیں وہابی ازم کیا ہے یہ تو وہی بات ہو رہی ہے جو روم کا نام ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہو اس میں کوئی شرکیاں بتاؤ یہ بتاؤ وہ بتاؤ اس میں بھی بہت چیزیں ابھی کچھ دوست آ جائے گے ان لائن جن کے پاس عبد الوہب کی کتاب ہے کتابیں ہے بکس ہے اور وہ دو دن ہوئے ہیں بتا رہے ہیں نکال نکال کر اٹھارہ سو اٹھاسی کو یہ رجسٹر ہوا تھا انگریزوں کے آگے کاغذوں میں رجسٹر ہوا تھا وہ بھی تحریک آپ کہتے ہو گے آپ ہم وہی بات کر رہے آپ شرک کی بات اگر کرنی ہے تو دوسرے روم کھلے ہیں کسی اور روم میں آپ کا لگا لیجئے کیا شرک ہے اور کیا نہیں اور ہم ثابت کریں گے آپ سب سے بڑے شرکیا ہو آپ آپ منافق لوگوں میں نے بات نجد کی, کی برا راست تعلق عبد الوہ کا نجد کے ساتھ ہے کیا وہ نجدی نہیں تھا مجھے یہ بتاؤ ابد الوہب نجدی ہی نہیں تھا ہم تو اس لیے ابد الوہب ہی کہتے ہیں نجد کا رہنے والا نہیں تھا ادھر پیدا نہیں ہوا تھا آپ نے گول مول بات کر کے امام اعظم ابو حنیفا فلاح فلاں, فلاں کو نجد. مجھے یہ بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ نجد میں پیدا ہوئے تھے مجھے بتائیے گا نیچے لکھ دیں یہ جھوٹ وغیرہ بچوں کے سامنے تو چل سکتا ہے مگر ہمارے سامنے آپ کا نہیں چل سکتا لکھ دیں کہ امام اعظم ابو نہیں پا نجد میں پیدا ہوئے کیا اس نے اپنی اصلاح دین جس تحریک کو اس نے نام دیا تھا عبد الوہاب نے وہ نجد سے شروع نہیں کی تھی نے عبد الوہاب نے اس کے بعد آل سعود کا الاکار باندھ کر اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اصل و رسوخ حاصل کر کے اس نے وہاں سے فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا مجھے بتائیں رشتہ نہیں دیا تھا اس نے پھر اس نے یہ طریقہ نہیں استعمال کیا تھا کہ مجھے آپ اسے شیخ کہہ رہے ہیں رحمت شیخ ہوگا وہ آپ کا رحمت آپ بھیجیں اسے آپ بھیجیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اسی کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے نا یہ شرک کی طرف لے جا رہے ہیں یہ پینترا بدل رہے ہیں حالانکہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی ہم مکمل ہیں اور کئی دفعہ ہم نے شکست دی ہے کہ جس کو شرک آپ کہتے ہو وہ شرک نہیں ہے شرک آپ کے دلوں میں بڑا ہوا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ بھی قبر پر جانا جائز ہے تو مزار ہوتا ہے وہ, وہ کیا ہوتا ہے وہ قبر نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں پر جاتے تھے تو اس میں بھی تو ایک قبر ہوتی ہے ایک مردہ ہوتا ہے کسی بزرگ کا اگر جانا ہی جائز ہے اگر جانے آپ کے, آپ کے تو یہ بھی آپ کے بڑوں نے کہا ہے, کہ عورتیں بھی جا, جا سکتی ہیں قبروں کے اوپر یہ بھی اگلے دن مانے ہیں ابد الوہاب وہابی ازم. ازم کا مطلب یہ ہے محمد بن عبد الوہاب اس کا اصل نام محمد تھا اس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا اسی مناسب سے وہ ازم کہلایا وہ اس روم کا نام ہے آپ اس کے اوپر رہیں کہ وہابی عزم کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا اور اس کے آنے کے بعد اس کے بعد اس علاقے میں اتنی آفتے آئیں اتنی لڑائیاں ہوئیں اتنا کچھ اتر ناملوم کیا گیا طوفان ادھر آگے اس نے ایسا ادھر فتنا چھوڑا اسی لیے تو فتنا یہ مشہور اس وقت کا ہوا ہوا ہے اٹھارہویں صدی کے شروع میں شاید اور وہ ایک اتنی بڑی ریاست تھی یا ایک چھوٹی سی بن گئی سکڑتی سکڑتی تو بھائی آپ روم کے مطابق بات کریں یہاں پر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ شرک کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ اسی کے اوپر رہیں اگر آپ دفاع کر سکتے ہو اپنے وہاب عبد الوہاب کو دفاع کرو ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے خلاف روم کھلا ہوا ہے جو پہلے تھپڑ مارے گا کیا اسے تھپڑ کا جواب گنسے سے نہیں ملے گا ہم کوئی ولی اللہ ہم کوئی بزرگ تو نہیں ہیں اس پال کی دنیا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں آ کر دوبارہ آپ آئے کہ ہاں بھی میں لانت بھیجتا ہوں ان کے اوپر جنہوں نے پہلے روم کھولا ہے امام اعظم کے اوپر آپ رحمتیں بھیج رہے ہو یہ اس سے بڑی منافقت, منافقت کیا ہے ایک کو میں رحمت بھیجوں اور دوسرے میں اس کو مسلمان نہ سمجھوں ارے بھائی اس طرح نہیں چالتا ابھی نجد کے معاملے پر آپ کو شکست ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے دوسرا نجد بتاؤ دوسرا نجد کدھر ہے کرینا جٹ صاحب آپ سن رہے تھے میں نے کہا راگ میں مجھے بتاؤ کدھر ہے دوسرا نجد مجھے اس علاقے کا نام بتاؤ حدود اربا مجھے بتاؤ آپ نے آ کر کہا مان لیتے ہیں ایک ہے مان لیتے ہیں ایک ہے وہی سنی سنائی باتیں جو اپنی وہ علماء کرام کی لیکچر سنے ہم مجھے ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ کوئی مشکل نہیں ہے ابھی گوگل پر جائیں گے لوگ وہ علاقے پر پہنچ جائیں گے انٹرنیٹ کی دنیا ہے جس نجد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے جناب دولت سعودیا کا سعودی عرب کا جو حصہ ہے دوسرا آپ ہمیں بتا دو اس طرح تو نہیں چلے گا اور ایک ہی نجد کے بارے میں کہا گیا ہے اگر کسی محلے کا نام کسی چھوٹے سے علاقے کا نام نجد ہے تو وہ دنیا میں کئی ملکوں میں ہوں گے مسلمان ملکوں میں ایسے علاقوں کے نام تو آج جائیں جی ایس ایچ او صاحب کیا ان کے ساتھ بات کریں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو لگے ہوئے تھے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو اس طرح میں آ نہیں رہا آپ لوگوں کو جا رہے ہیں یہ روم کھلا ہے وہاں عزم کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کی اصلیت بتانے کے لیے کبھی آپ آتے ہو ہمیں بتاتے ہو سلفی کا مطلب کیا ہے اور جو لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں جو حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر حنفی فرقا ہے مجھے حنیف کا مطلب بھی نہیں آپ نے بتایا سلفی کا اور حنیف کا مطلب آپ دونوں سامنے رکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا حنیف کس کو کہتے ہیں تو اب بھائی ابھی اتنی جلدی آپ رونا شروع ہو گے جذبہ صفت سیل رواں بھی نہ ہوا شیئر سنیے جذبہ صفت سیل رواں بھی نہ ہوا تھا تم رو دیے قصہ تو بیان بھی نہ ہوا تھا ابھی تو قصہ بیان نہیں ہوا اور آپ اتنی جلدی رو دیے آ جی ایس ایچ صاحب جی جناب بہت بہت شکریہ خادم بھائی اور السلام علیکم تمام دوستوں کو بالکل ٹھیک فرمایا خادم بھائی آپ نے جب اس وہ جو روم کھلا ہے جب وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ یہاں تشریف لائے ہو تو ہم نے شیخ النج پر بات کرنی ہے بھائی ہم کیوں بات کریں کہ کوئی مزار پر جاتا ہے تو کافر ہو گیا ہے <سلام> نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اپنی قبر مبارک پر زندہ ہیں یا نہیں ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے ہم تو بات کریں گے جس جہاں سے یہ فتنہ نکلا ہے جہاں سے یہ وابیت نکلی ہے جہاں سے یہ نجدیت نکلی ہے آپ اگر اس کو سلف صالحین سمجھتے ہیں تو آپ ثابت کریں آپ بتائیں ہمیں کہ ہم غلط ہیں ہمیں غلط ثابت کریں آپ سیدھی سی بات بات آپ سے وہ قادم بھائی کچھ اور کر رہے ہیں نش کے حوالے سے اور آپ کو کچھ اور بات کر رہے ہیں آشیر بھائی آشیر نام ہے نا آپ کیا نام ہے آشیر تو آپ آئیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا نام ہے ان کا یار آپ کے ابن عبد الوہاب نجدیک ان کے بارے میں کیا بولے یار وہ تو اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ یہاں سے شیتان کا سینگ نکلے گا وہ شیتان کا سینگ تھا آپ کہتے ہو نہیں وہ تو عراق کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں تو حدیث نے ان کی پوری پہچان آئی ہے وہ سرمنڈے میں ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ یہ تو کافر ہو گئے یہ تو مشرق ہو گئے اور بھائی وہ سر منڈے میں ہوں گے سر منڈے میں اور کرو سر منڈے میں ہوں گے ابھی اپنے سر کی طرف دیکھو آپ اشیر بھائی بال ہیں کہ نہیں ہے وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گا وہ مسلمانوں کو ماریں گے اور مشرکوں کو چھوڑیں گے ہسٹری اٹھا کر دیکھو وابیت کی یار میں تا... دا... چیلنج کرتا ہوں جی ایس پی ہسٹری اٹھا کر دیکھو واب کی جتنا قتل عام کیا وابیت نے وہ سب مسلمانوں کا کیا ایک کافر نہیں مارا ان لوگوں نے ایک کافر نہیں مارا یہ جو آج سعودی عرب بنا ہوا ہے نا یہ مسلمانوں کے خون پر بنا ہوا ہے بھائی جان خلافت عثمانیہ جو توڑی گئی تھی نا لاکھوں مسلمان مارا تھا نزدیک نے دب سعودی عرب بنا تھا تو اب یہ بھیڑ بکری چلانے والے وہاں کے شہنشاہ بنے تھے یار آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا مسجدوں میں کچھ کچھ حملہ یہ بھی نجدیت ہے وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارا ایمان ہے وہ سر منڈے میں ہوں گے ہاں اپنے آگے تو وہ کسی کو مسلمان سمجھیں گے ہی نہیں اس پر بات کرو ہم سے یار ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو یار کوئی مزار پر نہیں جاتا تو ہم اس کو کافی تھوڑی کہتے ہیں یار ہم تھوڑی سے کہہ رہے تو مزار پر جا او بھائی جا نہیں جاتا اچھی بات ہے نا جا جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ختم کرانی کوئی فاتیا نظر و نیاز کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ مسئلے مسائل تو ہے نہیں یہاں پر یار مسئلے مسائل تو یہ اکٹھا ہو گئے یہاں پہ کہ شیخ ابد ابن عبد الوہب نجبی جو تھا اس نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے امت میں میں یہ فرقہ واریت کی آگ شیخ ابن عبد الوہاب نجدی نے لگائی ہے اس پر اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا اس نے نبی کریم صلی تعالی علیہ وسلم کے والدین کو مشرک کہا اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا اس نے صحابہ کرام کی کبور مبارک کو شہید کیا اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا بھائی جان ہاں آپ ہمیں بتا رہے ہو یار کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو آپ کو برا لگتا ہے اس نے مجھے بتاؤ آپ آ کر اس کا کوئی ایک کام ایسا بتاؤ جو ہمیں صحیح لگے یار چلو کوئی ایک کام تو بتا دو نا یار جو ہمیں صحیح لگ رہا ہو اس کا تو کوئی کام ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے شیخ ابن عبدال بہاد نزدیک کے بڑے بھائی نے اپنے بھائی پہ فتما دیا کہ میرا یہ بھائی کافی ہو گیا بتاؤ جاؤ کتاب پڑھو میں دیتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں ابھی آپ اشیر بھائی اس کے بڑے بھائی نے فتوا دیا ہے ابن عبد البہاب نزدیک دیکھے یہ تو کافر ہو گیا تو یہ تو اس کی حالت تھی یار کتاب و تو کیا لکھ ماری اس کو آپ نے جناب آپ سلف سالین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یار میں تو کہتا ہوں آپ سلف نہیں آپ وابی ہیں یار آپ کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یار جب آپ شیخ عبدال ابن بہاب کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تو وابی ہو ختم ہو گئی کہانی نہیں وابی بھائی آپ آپ نجدی ہونے سے میں آپ کو نجدی کہوں تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے یار میں اگر آپ کو وا بھی کہوں تو آپ کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو اس کو وہاں ڈیفینڈ کرنے آئے ہو اپنے آپ کو سلفی کس طرح کہتے ہو یار کسی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہاں؟ کسی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو گمبد مبارک ہے اس کو گرا دیا جائے شہید کر دیا ہے کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں یہ تو نجدی کو کی جائے یہ تو بابی کہتے وابی کہتے, ہیں وابی کہتے ہیں وہ مشرک تھے وہ بابی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مسلمان ہی نہیں مانتے مجھے بتاؤ نا اشیر صاحب یہ تو صابی